امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں جب خوارج تحکیم کے نہ ماننے پر اڑ گئے تو حضرت علی ان کے پڑاؤ کی طرف تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کیا تم سب کے سب ہمارے ساتھ سفین میں موجود تھے انہوں نے کہا ہم میں سے کچھ تھے اور کچھ نہیں تھے تو حضرت علی نے فرمایا کہ پھر تم دو گروہوں میں الگ الگ ہو جاؤ ایک وہ جو صفین میں موجود تھے اور ایک وہ جو وہاں موجود نہ تھا تاکہ میں ہر ایک سے جو گفتگو اس سے مناسب ہو وہ کروں اور لوگوں سے پکار کر کہا کہ بس اب آپس میں بات چیت نہ کرو اور خاموشی سے میری بات سنو اور دل سے توجہ کرو اور جس سے ہم گواہی طلب کریں وہ اپنے علم کے مطابق جوں کی توں گواہی دے پھر حضرت علی علیہ السلام نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا نحج البلا کا خطبہ نمبر ایک سو بیس حضرت علی اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارے بھائی بند اور ہمارے ساتھ اسلام کی دعوت قبول کرنے والے ہیں اب چاہتے ہیں کہ ہم جنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور وہ اللہ سبانہ کی کتاب پر سمجھوتے کے لیے ٹھہر گئے ہیں صحیح رائے یہ ہے کہ ان کی بات مان لی جائے اور ان کی گلو کی جائے تو میں نے تم سے کہا تھا کہ اس چیز کے باہر ایمان اور اندر کی اناد ہے اس کی ابتدا شفقت و مہربانی اور نتیجہ ندامت و پشمانی ہے لہذا تم اپنے رویے پر ٹھہرے رہو اور اپنی راہ پر مضبوطی سے جمے رہو اور جہاد کے لیے اپنے دانتوں کو بھینچ لو اور اس چلانے والے کی طرف دھیان نہ دو کہ اگر اس کی آواز پر لب کہی گئی تو یہ گمراہ کرے گا اور اگر اسے یوں ہی رہنے دیا جائے تو زلیل ہو کر رہ جائے گا لیکن جب تحکیم کی صورت انجام پا گئی تو میں تمہیں دیکھ رہا تھا تم ہی اس پر رضامند تھے خدا کی قسم اگر میں نے اس سے انکار کر دیا ہوتا تو مجھ پر اس کا کوئی فریضہ واجب نہ ہوتا اور نہ اللہ مجھ پر اس کے ترک کا گناہ عائد کرتا قسم بخدا اگر میں اس کی طرف بڑھا تو اس صورت میں بھی میں ہی حق پرست ہوں جس کی پیروی کی جانی چاہیے اور کتاب خدا میرے ساتھ ساتھ ہے ہے اور جب سے میرا اس کا ہوا میں اس سے الگ نہیں ہوا ہم جنگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور قتل ہونے والے وہی تھے جو ایک دوسرے کے باپ بیٹے بھائی اور رشتے دار تھے لیکن ہر مصیبت اور سختی میں ہمارا ایمان بڑھتا تھا اور حق کی پیروی اور دین کی اطاعت میں زیادتی ہوتی تھی اور زخموں کی ٹیسوں پر صبر میں اضافہ ہوتا تھا مگر اب ہم کو ان لوگوں سے کہ جو اسلام کی روح سے ہمارے بھائی کہلاتے ہیں جنگ کرنا پڑ گئی ہے چونکہ ان کی وجہ سے اس میں گمراہی کجی شباہات غلط سلط تعویلات داخل ہو گئے ہیں تو جب ہمیں کوئی ایسا ذریعہ نظر آئے کہ جس سے ممکن ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور اس کی وجہ سے ہمارے درمیان جو باقی ماندہ لگاؤ رہ گیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے قریب ہوں متصل ہوں تو ہم اسی کے خواہش مند رہیں گے اور کسی دوسری صورت سے جو اس کے خلاف ہو ہاتھ روک لیں گے